سورہ انکبت ہے رابط سورہ انکبوت با سورہ کا سس اور رسول کے بعد تشدیع مومنین مومنین کو بہادر کیا جا رہا ہے نمبر دو پہلے اختبار بنی اسرائیل کا بیان تھا ان کے لیے امتحان تھا نا سورت کا میں اب اختبار جمی مومنین کا بیان خلاصہ اس صورت کے دو خصوصی دعوے ہیں پہلا دعوی ایمان والوں پر آزمائشیں آئیں گی اس کا بیان کس سے احاس بنناس سے اس پر تین واقعات مرتب ہیں لو ابراہیم لو دوسرا دعویٰ مشرقین ہمارے گرفت سے بچ نہیں سکتے اس کا بیان امحا سے بلزینہ یا ملون سیاد سے ہے اس پر چار قصے متفرع ہیں قوم شاعر قوم یاد قوم سمود فراً قارون فرعن حاماد نیز دعو توحید پرچاس درائے ایک درگی ایک درگی لکلی دری روایت لکلی توحیفات تریب ہجرات بسم اللہ الرحمٰن رہی الفلا مین احاس بننا سویوتر کو تشگی مومنین نی مومنی تشی اور سورت کا پہلا دعویٰ سورت کا پہلا دعوی تو یہ ہے نا کہ مومنین پہ کیا گی وہ آزمائشیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی یہی ہے سورت کا پہلا دعویٰ پہ کہ آزمائشیں آئیں گی تشریح مومنین بھی آئیں. کیا گمان کیا ہے لوگوں نے یہ کہ چھوڑے جائیں گے صرف اتنا کہنے پہ کہ کہتے ہیں آ اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی امتحان آئیں گے بالکت فتنا چنانچے سنت اللہ ہے یہ یقینی بات ہے کہ آزمایا ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے کیوں آزماتے ہیں حکمت اختبا فلایال منا بس البتہ ضرور ظاہر کرے گا اللہ تعالی سچوں کو اور البتہ ضرور ظاہر کرے گا کس کو بائی امتحان کی بٹھی میں خرا کوٹا علیحدہ ہو جاتا ہے یا نہیں تو آزمائش آئے گی تاکہ پتہ چلے کہ حلوہ خور مجنون کون ہے اور خون دینے والا مجنون کون ہے پتہ چل جائے گا ام ہاس بلین جامنون سیاح سورت کا یہ دوسرا دعویٰ دوسرا دعوی کیا تھا کہ جو برے اعمال کر رہے ہیں مشرق وہ ہماری گرفت سے برت نہیں سکتے کیا گمان کیا ان لوگوں نے جو کرتے ہیں برائیوں کو شرک اور معاشی یسفکون یہ کہ بھاگ جائیں گے ہم سے نہیں سا یا کم برا فیصلہ کرتے ہیں اب میرے محترام مومن ہوئے ساد اور یہ دوسرے کیا ہوئے جی قاذبین اب صادقین کا ذکر ہے یہ ہے نا فال یا من اللہ الزین صادق کو والا یال منڈل اب صادقین کا ذکر جی وہ شخص کے امید رکھتا ہے ملاقات اللہ کی فلاں یجز ازا اس کی جزا کیا معروف ہے جو شخص امید رکھتا ہے ملاقات اللہ کی فلاں یجزا الزا ایزا پہ نہ گھبرائے اس کو تکلیف آئے گی وہ ایزا پہ نہ گھبرائے اردو میں لکھ لو جو امید رکھتا ہے ملاقات اللہ کی وہ ایزا پہ نہ گھبرائے کیوں فن اجل اللہ بے شک وعدہ اللہ کا پورا ہو کے رہے گا اللہ تعالی مومنین کو کیا دیں گے غلبہ دیں گے کفار پہ کامیابی ہوگی اور وہ اللہ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں وہ من اور وہ شخص کے مجاہدہ کرتا ہے دین کے بارے میں وہ مجاہدہ کرتے ہیں اپنے نفعے کے لیے بے شک لا بے پرواہ جہان والوں سے تو عامن و بشارت اور جو ایمان لائے عمل کی اچھے لا نکفرنا کفرا سمراجی البتہ ضرور مٹائیں گے ہم ان سے ان کی برائیوں کو اور البتہ دیں گے ان کو بہترین بدلہ ان اعمال کا جو کرتے ہیں بابسینسانہ حکم میں استقامت انسان کو چاہیے جتنے تکالیف آئیں امتحانات آئیں بہرحال مستقل مزاج رہے حکم استقامت حضرت سعد بن بکاس جب مسلمان ہوئے ان کی ماں کافرہ تھی اس نے قسم اٹھا لی تھی کہ میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی جب تک کہ سعد واپس کافر بن جائے قدم اڑا کہ نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی میرا بیٹا کیوں مسلمان ہوا ہے واپس مذہب ہے حضرت سعد حضور کے پاس آئے اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ ایک ماں کی بجائے ہزار ایسی ماں خبیصہ مر جائے کافرا سمجھے لیکن تم نے دین کو تبدیل نہیں کرنا اور بات آئی سمجھیا نہیں دیکھو بس انسان حکم استقامت دی حکم کیا ہم نے انسان کو ساتھ ماں باپ نے کے حوصلے سلوک کا حوصلے سلو کریں لیکن وین جاہدا کا اور اگر زور ڈالیں تجھ پہ تاکہ شریک ٹھہرا ساتھ میرے ان معبودوں کو کہ نہیں واستے تیرے ان کی معبودیت کا کوئی علم تو ان کا کہا نہ مان. یہ ٹھیک ہے میری طرف تمہارا لوٹنا ہے بس خبر دوں گا میں تم کو ساتھ اس سے عمل کرتے ہو بلدین عامر بشارت جو ایمان لائے عمل کی اچھے ضرور داخل کریں گے ان کو نیکوں کے زمرے میں وہ منڈاس من یقور ذکر پہلے ذکر کس کا تھا جی صادقین کا اب ذکر کس کا ہے کاز کا اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ ایمان لائے ہم ساتھ اللہ کے پر جب ایجاد دیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں تو کر دیتا ہے لوگوں کی ایزا کو یہاں فتن بمن ایزا کر دیتا ہے لوگوں کی اضا کو مثل عذاب اللہ کی ایسے سمجھتا ہے جیسے خدا کا عذاب ہے لوگوں کی عذاب کو اللہ کے اذاب کے برابر سمجھتا ہے بالا انجا نسل ربق اور البتہ گر آ جمداد تیرے رب کی طرف سے وہ لا النَّا ضرور کہیں گئے بےمان منافق کہ بے شک تھے ہم تمہارے ساتھ کیا نہیں اللہ جاننے والا ساتھ اس چیز کے جو بیچ سینے جہان والے ان کے نفاق کو جانتا ہے بال اللہ اور البتہ ظاہر کرے گا اللہ یہاں علم بمانے اظہار ظاہر کرے گا اللہ مومنین کو اور البتہ ظاہر کرے گا کس کو منافقین پہلے تو کبھی مجھ کو خیال نہ آیا آج سے تقریباً چار پانچ سال پہلے اختیار آیا کہ یہ کیا بات ہے سورت مکیہ ہے سورت کیا ہے مکیہ ہے کافروں کی باتیں چلی آ رہی ہیں تو یہ کیا بات ہے تو سب منافقین کی بات ہے اور منافق کہاں ہوئے مدینے کے ہوئے تو بڑی جانچ پڑتال کی میں نے تفصیلیں دیکھی آخر روح المانی میں مجھے ملا کہ علا قول کو شابی مدنیاتوں یہ آیت ساری کیا ہے کا ایک آیت کیا بلکہ دو آیتیں ہوتی ہیں اللہ کول شاہ بھی مدنی یہ آیت مدنی ہے تو تم بھی ایسے کھول کرے کیا کرو ایسے میں نا تو مسئلہ بھال ہو گیا نہیں تو کبھی کبھی انسان کا ذہن چلتا ہے پہلے کیا نہیں آتا وکال اللہ کافروی شکوائے شکوائے تخریف و فروی دی اور کہا کافروں نے مومنین کو چلو تم ہماری راہ کافروں نے کس کو کہا مومنین کو کہ تم پھر کافر بن جاؤ کیا بن جاؤ کافر باقی تم کہو گے کہ کفر کا گناہ ہے تو گناہ ہم اٹھا لیں گے کیا کریں گے تمہارا گناہ ہم اپنے سر کو اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہو تم اپنے کو رہو دوسروں کو اٹھاتے ہو اور کہا کافروں نے مومنین کو چلو ہماری راہ والا خطا یا اور ضرور اٹھائیں گے ہم تمہارے بوجھوں کو حالانکہ نہ وہ اٹھائیں گے ان کے گناہوں سے کسی چیز کو حالانکہ نہ ہوں گے وہ اٹھانے والے ان کے گناہوں سے کسی چیز کو اس طرح راہور کرنا کیا اس طرح اٹھائیں کہ وہ سبق دوش ہو جائیں لکھ لو اور نہیں وہ اٹھانے والے ان کے گناہوں سے کسی چیز کو اس طرح کہ وہ سبق دوش ہو جائیں جن کے گنا اٹھا رہے ہیں وہ بالکل سبق دوش ہو جائیں ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کافر کہتے نا کہ ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں تو ایسے گنا اٹھائیں کہ کافروں کے سارے گنا اپنے سر پہ رکھنے اور کافر سبق دوش ہو جائے ایسے ہوگا ہاں اٹھائیں گے لیکن اس صورت میں کہ کافروں کے گنا بھی ان کے سر پہ رہیں گے اور ان کو اپنا گنا بھی ہوگا ان کے گمراہ کرنے کا گناہ بھی ہوگا ان پہ ڈبل گناہ ہو جائیں گے لیکن وہ سبق دوش نہیں گے ان کے اپنے گنا سر پہ رہے. اب سمجھ آیا ان کے گنا اٹھائیں گے لیکن اسرال کے کیا یہ نہیں کہ ان کے اپنے گنا کافروں کے سارے سر پھر گے اور نہیں وہ اٹھانے والے ان کے گناہوں سے کچھ بھی کس صورت میں کہ جن کے گنا اٹھا رہے ہیں وہ کیا ہوں سب دوش ہو جاؤں یہ جھوٹے ہیں ہاں اس صورت میں اٹھائیں گے آگے دیکھو اور البتہ ضرور اٹھائیں گے بوجھ اپنے بھی باس امباسکال ہیں۔ اور دوسرے بوجھ بھی اپنے بوجھوں کے ساتھ یہ بوجھ کس کے ہوں گے زلال کے کیا گمراہ کرنے کے لیکن اصل آدمی سبک دوج نہ ہوں گے اور اب دا ضرور سوال کے جائیں کہ دن قیامت کے اس چیز سے گھڑتے والا قد ارسل پہلا قصہ جی پہلا قصہ پہلے دعوے سے متعلق پہلا دعوی کیا کہ مومنین پہ کہیں کیا جی میں محسوس اور البتہ بھیجا ہم نے نو علیہ السلام کو طرف قوم اس کی کہ بس ٹہرے رہے ان کے اندر کتنی جی ہزار سال مگر پچاس کم ہزار سے پچاس کم کرو کتنی جی نو سو پچاس سال ٹھہرے رہے یہ تو تبلیغ کی انہوں نے لیکن غور کریں تبلیغ سے چالیس سال پہلے ان کی زندگی گزری چالیس سال کا نبوت ملتی ہے نا اور جب قوم غرق ہوئی تو ساٹھ سال پھر بھی زندہ رہے یہ سو ہو گیا نا تو ساڑھے نو سے سو اوپر کر دو کتنی ہو گیا ایک ہزار پچاس کیا ایک ہزار پچاس سال ان کی ساری عمر ہے اور ساڑھے نو سو سال تب نہیں ہے فاخمد طوفان انجان شرک پس لے لیا ان کو کس نے طوفان نے اور وہ ظالم تھے پن جین ومرا انابت پن نجاد بھی ہم نے اس کو اور باقی کشتی والوں کو اور کیا ہم نے اس قصے کو عبرت واسطے جہان والوں کے وہ ارسلنا ابراہی یہ دوسرا قصہ ہے یہ بھی پہلے دعوے سے متعلق کہ وہ ارسلہ ابراہیم جب کہ کہا اس نے اپنی قوم کو عبادت کرو صرف اللہ کی اور ڈرتے رہو اس سے یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے سوائےستنی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا بتوں کی خلقون افقا اور اس کے متعلق گھڑتے ہو جھوٹ اس کے متعلق کیا گھڑتے ہو جھوٹ کا کیا مانا ایک مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا وہ کہنے لگا کہ جی فلاں آدمی تھا مفلش کیا تھا کنگال تنگ دست۔ وہ بزرگ کے پاس یا پیر کے پاس پیر نے کہا کہ حضرت صاحب کی گیارہویں دیتے رہو تو حضرت صاحب برکت دے دیں گے اب گیارہویں دے اس نے شروع کی تو حضرت صاحب نے برکتیں دیں گی بخت والا ہو گیا یہ جھوٹ گڑا یا نہیں تو ایسے بتوں کے بارے میں کیا کرتے تھے وہ جھوٹ گڑتے تھے کہ میں نے اپنے متعلق میں کہا کہ میرے متعلق بتوں نے جھوٹ گڑا تھا کہ مول منظور نے تاویز دیا کہ تاویز ڈالو دریا کے اندر جو آدمی مر گیا ہے وہ کلمہ پڑھ کے نکلتا آئے گا تعویذ ڈالا گیا تو آدمی کلمہ پڑھ کے باہر نکالا ہے مولی منظور اتنا قابل ہے پھر خود میرے متعلق گڑا انہوں نے کہ اس نے تعویذ دیا مردہ <laughs> مارے تو کو مائیں موبائل تردید کرنے والا یہ میرے بتائے اور گھرتے ہو تم جھوٹ ان کے متعلق ان اللہ بے شک جن کی پوجا کرتے ہو تم سوائے اللہ کے کو نہیں مالے تمہارے رزق کے پس تلاش کرو نزدیک اللہ کے رزق کو اور خاص اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر کرو اس کی طرح لوٹائے جاؤ گے وائن تو قبضے اور اگر تم جھٹلاتے رہے نا تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں وائن تو قبضے اور اگر تم جٹھلاتے رہے تو میرا اس میں کوئی نہیں پتہ جٹھلا چکی تھی جماعت تم سے پہلے اور نہیں رسول کے میں مگر پہنچا دینا واضح طور پہ آب علم اللہ خلقہ یہ ادخال الہی اللہ حاض عید خالہی اور دلیل انفوسی میرے عزیز میں تو اس کو ادخال الہی ہی بنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہاں سے جی آولا میاؤ سے لے کے او فما کان جواب قوم تک کتنے تک فما کان جواب قوم ہی اللہ کا الف دیکھ رہے ہو میں اس کو کیا بنا رہا ہوں کہ اللہ اپنی طرف سے سمجھا رہے ہیں لیکن بہت سے مفسرین کہتے ہیں یہ بھی نوح علیہ السلام کی تبلیغ ہے کیا ہے آگے تمہیں تو اترے تک یا ساری نوح علیہ السلام تک تبلیغ بلاؤ یا کیا درمیان میں اللہ نے اپنی طرف سے سمجھایا میں خیال الہی بنا رہا ہوں اور دلیل انفسی ہے کیا نہیں دیکھتے کہ کیسے ابتدا کرتے اللہ مخلوقی پھر لوٹائے گا بے شک یہ چیز اللہ پہ آسان ہے پولسی روفل عرگ یہ دلیل آفاق کی ہے پہلے انفوسی تھی آپ فرما دیجیے چلو پھرو زمین کے اندر دیکھو کیسے ابتدا کیا تھا اللہ نے حل کا پھر اللہ پیدا کرے گا پیدائش اور وہ کون سی پیدائش وہ آمد کی بے شک اللہ ہر چیز کے پتکار دے ہے عذاب دے گا جس کو چاہے گا رحم کرے گا جس پہ چاہے گا اور اس کی طرح لوٹائے جاؤ گے وہ مان اور نہیں ہی تم والے زمین کے اندر چھپ کے اور نہ آسمان پہ اڑ کے اور نہیں واسطے تمہارے سوائے اللہ کے کوئی کار ساز اور مددگار واللہ اللہ دین کا فروغ تخویف و اور جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے عتوں کے ساتھ اس کی ملاقات کے ساتھ یہی لوگ نا امید ہیں میری رحمت سے اور یہی لوگ ہیں واسطے ان کے کی عذاب کیا ہے دردناک ہے ادھر کیا لکھا ہوا یہی لوگ نا امید ہیں میری رحمت سے تو ادخال عید ہوا یا نہیں میں اس کو ترجیح دے رہا ہوں لیکن بہت سے علماء نے اس کو حضرت نور علیہ السلام کی تبلیغ میں داخل کیا ہے خیر ادخال عیدھا اور دلیل انفوسی دلیل لافائی ختم اب لو علیہ السلام نو علیہ السلامی کون ہے میں بار بار لو علیہ السلام کہہ رہا ہوں سمجھے تم کہتے نہیں کچھ کیس کا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے اب ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا تتیما ہے آگے تتیما قصہ ابراہیم تتیمہ قصہ, قصہ ابراہیم فما کانا جواب قوم ہی اناد قوم ابراہیم پس نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا قتل کرو اس کو یا جلا دو نجات دی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سمرہ استقامہ تھا آپ سے اس میں البتہ بہت سی نشانی قدرت کی ان لوگوں کے لیے دان لاتے ہیں وہ کالا بقایا تبلیغ ابراہیم علیہ السلام کی اور فرمایا سوائے اسنی بنایا تم نے سوائے اللہ تعالی کے کس کو بتوں کو بنایا تم نے سوائے اللہ کے بتوں کو مود تم بین اقوم بوجہ محبت پیدا کرنے کے درمیان اپنے دنیاوی زندگی میں دنیاوی زندگی میں کیسے محبت پیدا کرتے ہیں یہ مثال اے بت بود پرست کے پاس جاتے تھے نا اے جب اے متحدہ ہندوستان تھا نا تو تمہارے اس علاقے کے سندھ کے ہندو سومناچ جاتے تھے کہاں سومناچ جاتے تھے بتوں کو پوجنے کے لیے ایک دوسرے کو کافی اپنا پہلے جو ٹرینیں چلتی تھی نا ٹرینیں بھر کے جاتے تھے ایک دوسرے کا کرایہ ادا کرتے تھے ایک گنگا کا اسنان کرنے جاتے تھے گنگا ایک دریا ہے اس کا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا شاہباز کلندر کے اوپر لوگ آتے ہیں بسیں بھر کے ایک دوسرے کا کیا کرایہ ادا کرتے ہیں تو آپس میں محبت پیدا کرتے ہیں مشرے یا نہیں وہ کرایہ جو دیا ایک دوسرے کا ہوئے تو کلندر جا رہا ہے میں بھی کلندر جاؤ او کرایہ ہم ادا کریں گے کلندری بن جاؤ یہ دنیا بھی مانگتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بھی فلاں دربار پہ جا رہا ہوں دوسرا کہتے واہ تو میرا بھائی ہو گیا میں بھی اس دربار کا کتا ہوں یا گدا ہوں کہتے ہیں میں بھی اس دربار کا کتا ہوں <laughs> تو کتے کے ساتھ گدا بھی بیٹھ گیا <تصفيق> تو ایک دوسرے کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں یہ مشرق آ کے ایک پیر کو مانتے ہیں کلندری آدمی <laughs> اور فرمائے حضرت نے یہ جو بتراشے ہیں بہت محبت پیدا کرنے کے درمیان آپ دنیا, بھی دنیا کی زندگی میں پھر دن کی آمد کے یق فرو مخالف ہو جائے گا یہاں یز فوروں کا من کیا ہے مخالف ہو جائے گا بعض تمہارا ساتھ باز کے بعض باز, باز کا مخالف ہو جائے گا اور لانت کرے گا بعض تمہارا بعض کو پھٹکار کریں گے اور ٹھکانہ تمہارا جاننا نم ہوگی اور نہ ہوں گے واپس تمہارے کی مددگار یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے رہے تو اور قوم تو ایمان لائی نہ لائی صرف کون ایمان لا لوٹ صرف ایک آدمی ایمان لایا یہ عراق کی بات ہے عراق کے اندر صرف لوٹ ایمان ل آپ کے بتیجے تھے تو ابراہیم علیہ السلام اور لوت علیہ السلام اور آپ کی جو بیوی بی تھی نا سمجھے جی یہ تین آدمی ہجرت کر کے گئے ملک عراق سے مل ملک شام چلے گئے ہجرت کر کے سمجھے بس ایمان لایا آپ کے لیے صرف لو اور کہا ابراہیم بے شک میں ہجرت کرنے والوں تھا رب باپ نے شام بے شک وہی والے حکمت والا ہے یہ بعد میں بیٹے پیدا ہوئے سمرائے استقامت اور بخشا ہم نے واسطے اس کی سا بیٹا یا پوتا اور کیا ہم نے اس کی اولاد کے اندر ابراہیم کے اولاد میں نبوت بھی کتاب بھی اور دیا ہم نے اس کو اس کا عجر دنیا کے اندر اور بے شک و آخرت میں کامل لیکن سے ہوگا اب یہ انامات کے نمبر سے لکھتے جاؤ وب نالو انعام نمبر ایک اچھا جی اور کیا ہے جی بجا النا فی ضریات نبوت انعام نمبر دو آتے ناؤ اجرا تین ان نو فلاخ رجو جی چار وال تیسرا قصہ متعلق بعب ہے اول پہلا دعوی کیا تھا وہ مومنین پہ کہا ہے آزمائش نے کرا کرو لوت کا جب کہا اپنی قوم کو بے شک تم آتے ہو بے حی کو کہ نہیں سب کیا تم سے ساتھ اس بے حی کے کسی ایک نجہان والوں کے پہ پہ پہلے پہلے مجھے بھی تھے اس بدماشی کے آئینہ قوم کا بے شک تم آتے ہو مردوں کو انہ سبیل اور تختہ ان اور رہ ماری کرتے ہو تختا ان سبیر کے تین معنی ہیں ایک تو ہے قط سبیل اور ڈکیتی کیا؟ پہلے پڑھے ہے نا کاتے سبیر راہ مارنا ڈکے کی ڈاکو بے تھی دوسرا مانا تک تم انہیں سبیر یعنی کتا کرتے ہو راستہ نسل کا کیونکہ جب تو نے یہ غلام کی لوڈے بازی کی اور عورتوں کے ساتھ نہ گئے تو نسل کا راستہ ختم نہ ہو گیا تو کتہ کرتے ہو راستہ کس کا نسل کا ٹھیک ہے نا عورتوں سے دور رہتے تیسرا مانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ کتا کرتے ہو راستے کو وہ ایسے بدماش آدمی تھے نا وہ راستوں کے اوپر بیٹھ جاتے جو آدمی وہاں سے گزرتا نا اس کے کا ساتھ کاروائی ضرور دیتے <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> کار کاروائی <بھی> کہتے آگے لوگوں نے وہ راستے چھوڑ دیے <laughs> چو دیا ایسے بدبا تھے کہ اللہ وہ اس بار ہی رامت یعنی کوئی بات کے نہیں جاتا تو اکٹھا کر دو راستے کو تو نبی نا ان کا اور آتے ہو تم اپنی بھری مجروسوں کے اندر اس بے حیا کو فما کان جواب قوم اناد قوم اناد قوم مطالبہ عذاب کا کر دیا پس نہ تھا جواب اسی قوم کا مگر یہ کہنے لگے لے آ ہمارے پاس عذاب اللہ کا گھر ہے تو سچوں میں سے کال آلتائے لوت کہا لوت نے آئے میرے رب مدد کر میری اوپر قوم مفسدین کے آگے آتی آج اجابت اربانیا بلادما جات رسولنا اجابت ربانیہ اور جب کہ آئے کاشد ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے تھے کس فرزان کی خوشخبری دی جی؟ اس کیوں میاں حضرت ساتھ کی آلو کہنے لگے درمیان گفتگو کے خوشخبری دی اور کہنے لگے درمیان گفتگو کے کہ ہم ہلاک کرنے والے اس بستی والوں کو اور کون سی بستی تھی جی بس سدوک یاد ہے بے شک آل اس کے بڑے شریر ظالم ہیں حضرت نے فرمایا وہاں تو لوج بھی رہتے ہیں کہنے لگے ہم خوب جانتے ہیں ساتھ ان لوگوں کے جو وہاں رہتے ہیں البتہ ضرور نجات دیں گے ہم اس کو اور اس کے متعلقین کو مگر اس کی بیوی ہوگی باقی مادہ میں سے بلما انجات اللہ اور جب کے آئے کاسد ہمارے لوت علیہ السلام کے پاس حسین لڑکوں کی شکل میں سیاہ بہم مغموم ہو گئے بس با آنے ان کے سخت مغموم ہوئے نہ خوش ہوئے وضا کا بے زرآن اور دل تنگ ہوئے تنگ ہوئے بس اس کے بیت بار دل کے یعنی دل تنگ ہوئے وقالو جب ان کا غم دیکھا نا تو فرشتوں نے تسلی دی کرنے لات نہ تو اپنے بارے میں اندیشہ کر بلا تہزان نہ ہمارے بارے میں غمگین ہو بے شک نجات دینے والے تجھ کو تیرے آل کو مگر تیری بیوی ہوگی باقی ماندہ میں سے ان منزلوں نہ بے اتارنے والے ہیں ہم اوپر آل اس بستی کے عذاب آسمان سے بس بابس کے تھے کیا کرتے فیس کرتے کئی دفعہ پڑا ہوا ہے بالکل ترکنا ایک ذکر قصہ اور البتہ کی چھوڑی ہم نے ان بستیوں سے ایک نشانی واضح چھوڑی ہم نے ان بستیوں سے نشانی واضح ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں یہ کیا نشانی واضح ہے سیاہ پانی لکھو بھئی اب بھی سیاح جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں وہاں کالا پانی ہے اس کو کیا کہتے ہیں بارے مردار وہ جو چیز جاتی ہے مر جاتی ہے سیاہ پانی اب بھی موجود ہے آزاد کے پتھر جو ہیں وہ اب بھی موجود ہیں کچھ کچھ کھنڈرات کے نشان اب بھی موجود ہیں یہ نشانی ہے بیلا مدینہ خام شاہبہ یہ چوتھا قصہ ہے دوسرے دعوے سے متعلق یہ دوسرا دعوی کیا تھا جی کہ ہماری گرفت سے نہیں بچ سکیں گے یہ بےمان لو چوتھا قصہ دوسرے دعوے سے متعلق تو ہر نہ بھیجا ہم نے مدیئن کی طرف ان کے بھائی صاحب کو کہنے لگے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی یا ورجو کا من امید کرنا نہیں ڈرو ہے یا رجاب ام نے کہا ہے امید نہیں خوف کے معنے میں ور اور ڈرو یوم میں آخر سے اور نہ پھیلو زمین میں فساد کرنے والے پبزہ بو عناد قوم رہے اس کو فا آخ ہوم انجا میں تقزیر پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے ہو گیا اپنے گھروں کے اندر جان پہ گرے ہوئے واد پانچوں اور چھٹا کسات دوسرے دعوے سے متعلق کہ مجرم ہماری گرفت سے نہیں بچ سکتے پانچوں اور چھٹا کے ساتھ دوسرے دعوے سے متعلق کہ آدم سے پہلے کا مقدر ہے اہلک نہ آدم حال ہم نے آد کو سمود کو اور تاکہ واضح ہو چکا ان کی ہلاکت واسطے تمہارے ان کے ٹھکانوں سے دیکھ رہے ہو اور مزین کیا سبب گمراہی گز ان کے واسطے ان کے شیطان ان کے عملوں کو بس روک رکھا ان کو اللہ کے راج سے وہ کانوں اور ویسے تو وہ ہوشیار تھے دنیاوی لحاظ سے دنیاوی لحاظ, دنیا لحاظ سے کیا تھے ہوشیار تھے پاگل نہیں تھے وہ کارونہ و یہ ساتواں قصہ ہے دوسرے دعوے سے متعلق کہ مجرم ہماری گرفت سے نہیں بچ سکتے ساتھ پڑھنے کے ساتھ دوسرے دعوت ہیں ادھر بھی احلک نہ مقدر آئے حالانکہ ہم نے کارون کو فراؤن کو حامان کو اور اب بتا کہ آیا ان کے پاس موسا دلائل واضح لیتے باقی دلائل تو تکبر کیا انہوں زمین کے اندر وہ ماں کا نو انجام استقبال اور نہ تھے ہمارے عذاب سے بھاگ سکنے والے اور نہ تھے ہمارے عذاب سے بھاگ سکنے والے کلن خزنا بھی زمبی بس ہر ایک کو پکڑا ہم نے بس باب ان کے گناہوں کے ان پانچوں میں سے یہ پانچ ہیں نا ان میں سے ہر ایک کو پکڑا ہم نے گناہوں سے کے یہ پانچ کون سے ہیں جی وہ جہاں سے شروع ہوتا ہے بابا وہ داوا ثانیہ داوا ثانیہ کون ہے جی آج ایک سمود دو اور کون ہے جی جی کارون تین فرون چار ہم پانچ ہے نا پانچ پر ہر ایک کو پکڑا ہم نے بسب ان کے, کے, سباب کے سباب سباب گناہوں کے اے بے زمبے ہی سبب گرفت ہے گناہوں کے سبب ہر ایک کو پکڑا انہیں بس گناہوں کے پر من ہو من ارسل تفصیل گرفت پس بعض ان میں سے وہ تھے بھیجی ہم نے ان کے اوپر سخت ہوا یہ کون تھے قوم آد لکھو بعض ان میں سے وہ تھے کہ بھیجی ہم نے ان پہ کون ہوا سخت ہوا قوم آگ اور بعض ان میں سے وہ تھے کہ پکڑا اس کو سیاح سخت آباز نے سیاح بھی تھا زلزلہ بھی تھا کہ مراد کون ہے جی سمو نو من اور بعض ان میں سے وہ تھے جن کو دھسایا ہم نے زمین کے اندر ایک کون اور بعض ان میں سے وہ تھے جن کو غر کیا یہ فرعون خاما اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ظلم کرے ان پہ لیکن وہ تھے اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ما صلی اللہ زی من دونی اولیاء یہ راد شرک کے لیے ایک بدی ہی دلیل ہے رد شرک پر بدی ہی دلیل مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا لی سوائے اللہ کے کار مسل ان کبوت کیا ہے ان کبوت جانتے ہو بھی ہے اونٹ کا بچہ ہوتا ہے ہاں میں کیا ہوتا ہے ہاں مکھی ہوتی ہے جی, جی. مسل ان کبوت کے جو بنا لیتا ہے کس کو جی گھر کو اب ان کبوت جو گھر بناتا ہے بالکل کمزور گھر دھوپ ہو تو اندر دھوپ بھی اندر ہے سمجھے جی بارش ہے تو وہ بھی اندر ایسے تھوڑا سا دامن لگا دو ختم ہو جائے تو جس طرح ان کا گھر کمزور ہے ان کے معبودان بات لوی کیا ہیں کمزور ہے کچھ چار ان کے اندر مثل ان کے جو بناتا ہے گھر کو اور بے شک کمزور, کمزور ترین گھروں کا البتہ گھر ہے ان کبوت کا کاش وہ جانتے ان اللہ یعلم و اضال شبہ ہوتا ہے کہ چلو بت اور پیر فقیر یہ تو کمزور ہوں لیکن اللہ کے نبی تو عالم الغیب ہیں کار سازیں ہیں وہ تو فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود بن ہی نہیں سکتا ادارہ شبو بے شک اللہ جانتا ہے جن کو پکارتے من شائے کوئی شاید بھی کو نہ ہو کیا چاہے نبی ولی کو نہ ہو اور وہی غالب ہے حکمت والا ہے وہ تل سال حکمت ضربال حکمت غرب انسار یہ مثالیں ہیں بیان کرتے ہم ان کو لوگوں کے لیے اور نہیں سمجھتے ہو اس کو مگر عالم لوگ جن میں علم ہے جن میں احساس ہے دل کی بصیرت ہے خالاک اللہ حسماوا دلی لکوی بارے پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو زمینوں کو ساتھ حکمت کے بے میں البدا نشانی ہے مومنین کے لیے اللہ کی توحید کی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلامة يا الله يا رحمة الله اللهم, اللهم رحمة الله اللهم صور وراتنا